تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شونا بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرونا بلندی بے ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس قرآن الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم الحمد لله آج ہم نے छठे पारे की پہلی آیت کریمہ یعنی صورت النساء کی آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے اور ویسے آپ جانتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے ہمارا یہ گیارہواں پارہ ہے اس لیے کہ جب درس کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے آخری پانچ پاروں کا درس کیا گیا اور اس کے بعد الحمدو سے شروع کیا گیا اللہ پاک ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس درس میں قرآن کریم کی تکمیل کی توفیق نہ ہے یہ جو پہلی ایٹ کریمہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں لا یب اللہ الجہ ربصو من القول الا من ظلم اللہ پسند نہیں فرماتا منہ پھوڑ کر برائی کو اللہ پسند نہیں کرتا الانیہ طور پر بری بات کو یا اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کے ظاہر کرنے کو اللہ من ظلم سوائے مظلوم کے مظلوم کو اجازت ہے لیکن مظلوم کے علاوہ کسی دوسرے کو بری بات کھلے عام کرنے کی اجازت نہیں کوئی شخص اپنی ہی برائیوں کا کھلے عام ذکر کرے تو یہ بھی اس میں آ گیا اپنی بری باتوں کا کھلے عام ذکر کرنا جیسا کہ بعض سنگدل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں اپنی بدکاریوں اپنی عیاشیوں اپنی شراب نوشیوں کی داستانیں اور کہانیاں سہارے کو سناتے پھرتے ہیں یہ بھی غلط کسی طریقے سے فحش باتوں کو فروغ دینا ان کو شائع کرنا میڈیا کے ذریعے سے عام کرنا یہ بھی اس میں آ گیا یہ بھی غلط ہے چاہے وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی ہو یا اخبار ہو اللہ فرماتے ہیں ان الدین يحبون نہ انتشی الفاحی شتوف اللدین آمنو وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اریانیت اور بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں لہم عذاب علیمن ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی بھی ہے اور آخرت کی زندگی میں دردناک عذاب ہے آج کل ہمارا میڈیا فحاشی کو فروغ دینے میں پیش پیش ہے برائی کی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کر نمایاں طور پر شائع کیا جاتا ہے بدنام بدکار اور بے حیا مردوں اور عورتوں کو امت کے ہیرو بنا کر وہ پیش کیا جاتا ہے اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا وہ بھی اس میں آ گیا یہ بھی غلط ہے زبان اللہ با کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت لیکن یہ زبان بہت بڑی مصیبت کی ہے حدیث آپ کو سنا چکا ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت تو نعمت بھی ہے مصیبت بھی لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو ان کے آقا نے کہا غلام تھے کسی کے تو ان کے آقا نے کہا کہ جانور کو ذبح کرو اور اس کے جسم میں سے جو بہترین حصہ ہے وہ تیار کر کے میرے سامنے لاؤ وہ زبان کو تیار کر کے لے آیا دوسرے موقع پر کہا کہ آج پھر جانور کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا جو بہترین حصہ ہے وہ میرے سامنے لاؤ وہ پھر زبان کو لے آیا ان کا بہترین بھی یہی بہترین بھی یہی ان کا حضرت اپنے مالک سے کہا بے شک زبان کا اگر صحیح استعمال ہو تو پورے جسم کا بہترین حصہ یہ ہے اور زبان کا اگر غلط استعمال ہو تو پورے جسم کا بدترین حصہ یہ ہے اس زبان کے ذریعے سے اللہ کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے ناراض بھی کیا جا سکتا ہے ایمان بھی قبول کیا جا سکتا ہے اور کفر کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس زبان سے دکھی دلوں پر مرہم بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس زبان کے ذریعے سے دلوں کو زخمی بھی کیا جا سکتا ہے ہماری درسی کتابوں میں وہ مشہور شعر ہے جراحات السنان النان لہت تجام بلا یلتام ما نیزوں کے زخم جو ہیں وہ تو مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں مٹتے نیزوں کے زخم مرہم پٹی سے مٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے لگائے گئے زخم یہ مٹتے نہیں ہیں دل کو زخمی کیا دل توڑ کر رکھ دیا یہ زبان دو افراد نیا بیوی یا خاندان کے افراد کے درمیان محبت بھی پیدا کر سکتی ہے اور یہ زبان نفرت اور توڑ اور دشمنی بھی پیدا کر سکتی ہے تو اس زبان سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں تو جو شخص زبان کو جھوٹ کے لیے بہتان تراشی کے لیے اور غیبت کے استعمال کرتا ہے تو یہ زبان کا بدترین استعمال ہے ہمارے درس میں شرکت کرنے والے مستقل شرکت کرنے والے ہمارے ایک بھائی بہت دنوں سے کہہ رہے تھے غیبت کے حوالے سے بیان کریں اب ہماری مجبوری یہ کہ ہم تو مسلسل درس قرآن دیتے ہیں اور اس میں جو مضمون آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں نماز کا مضمون آ جائے تو وہ زکوۃ کا مضمون آ رہا تو وہ اور روزوں کا مضمون آ گیا اگرچہ رمضان نہ ہو تو ہم وہ روزوں کا مضمون بیان کرتے ہیں کسی نبی کا قصہ آ گیا تو اس کو بیان کرتے ہیں قیامت کا ذکر آ رہا تو اس کو بیان کرتے ہیں تو تسلسل سے درس چل رہا ہے لیکن ہمارے بعض ساتھیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاح مسئلے پر بیان کیا جائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شوہر بیوی بی کے ہاتھوں ستایا ہوا ہے تو کہتا ہے شوہر کے حقوق بیان کریں پرچیاں لکھتے ہیں فون بھی کرتے ہیں اور کوئی بیوی بی دکھی ہے شوہر کے ہاتھوں تو وہ کہتی ہے کہ بیوی بی کے حقوق پر بھی روشنی ڈالا کریں بلکہ بعض مرد حضرات یہ شکوہ کرتے بھی پائے گئے کہ آپ عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتے ہیں یہ بھی بعض نے شکوہ کیا تو بھائی الحمدللہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو صحیح قرآن اور صحیح عدیض کی بات ہے صحیح صحیح بات وہ بیان کر دی جائے نہ کسی کو خوش کرنا مقصد ہے نہ جان بوجھ کر کسی کی دل آزاری وہ مقصد ہے اور موضوع سے بھی ہٹ نہیں سکتا اب ربیع الاول کا مہینہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہم میلاد النبی کا مضمون شروع کر دیں سیرت النبی کا مضمون شروع کر دیں اگر غیبت کا مضمون آئے تو ہم کسی کو بیان کریں گے یہ الگ بات ہے کہ یاد رکھیے جو شخص قرآن سناتا ہے جو حدیث سناتا ہے تو وہ حقیقت میں میلاد النبی مناتا ہے تو لوگ تو صرف ربیع الابل میں میلاد النبی مناتے ہیں ہم الحمدللہ پورا سال میلاد النبی مناتے ہیں پورا سال علماء کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین ولادتیں تھیں تین ولادتیں آپ نے ایک ولادت کا تو سنا اور ہم اسی ولادت کا جشن مناتے ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ حضور کی تین ولادتیں آپ کی ایک ولادت تو وہ ہے جو بیس اپریل پانچ سو ستر یا پانچ سو اکہتر عیسوی میں حضرت آمنہ کے گھر میں ہوئی یہ آپ کی پہلی ولادت تھی اور یہ ولادت ایسی تھی کہ اس کا جشن ابو لہب نے بھی منایا ابو جہل نے بھی منایا بہرحال ان کی رشتے داری تو تھی عبد المطلب کے ساتھ اور عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ رشتے داری تو تھی ابو لہب نے بھی جشن منایا اور ابو جہل نے بھی جشن منایا خوشی کا اظہار کیا ایک تو رشتے داری کی سے اور پھر یہ کہ حضور کا حسن و جمال ایسا جو دیکھتا تھا وہ یوں کہلے کہ نات پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا تو پہلی ولادت تو یہ تھی اور حضور کی دوسری ولادت غارے ہیرا میں ہوئی جب آپ کو نبوت ملی چھ اگست چھ سو دس عیسوی میں جب آپ کی پہلی ولادت ہوئی تو آپ محمد بن عبداللہ تھے اور آپ کی جب دوسری ولادت ہوئی تو آپ بن گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بھی عظیم ہیں لیکن محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے عظیم ترین ہیں ہمیں عبداللہ کے بیٹے محمد کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں اللہ کے رسول محمد کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ کی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہونے کی حیثیت سے ولادت ہوئی تو ابو لہب و ابو جہل نے بھی جشن منایا لیکن جب آپ کی محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے ولادت ہوئی تو یہی دشمنی میں پیش پیش تھے تو صرف محمد بن عبداللہ کا جشن منانا کافی نہیں ہے محمد الرسول اللہ کا اپنے لیے اس و نمنا بنانا وہ ضروری ہے اور آپ کی تیسری ولادت کس وقت ہوئی جس وقت آپ انتقال فرما گئے یہ آپ کی تیسری ولادت ہے اس تیسری ولادت کے بعد جو کام آپ کے ذمے تھا وہ امت کے ذمے آ گیا تو جو شخص اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے حضور کے لائے ہوئے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہر لہذا ہر دن ہر وقت ملاد النبی کا جشن منا رہا ہے صرف چنڈیاں لگانے سے اور کمکمے روشن کرنے سے حضور کے جشن کا حق ادا نہیں ہوگا حضور کے جشن کا حق حضور کے پیغام کی دعوت سے ہوگا اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے ہوگا اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے ہے تو عرض کر رہا تھا کہ جو مضمون ہوتا ہے اسی کو بیان کرنا ہوتا ہے جس ترتیب سے قرآن میں چل رہا ہے تو اتفاق سے آج جو ہم نے درخت کا آغاز کیا تو اس میں ریبت اور چگلی کی مذمت ہے اور ریبت اور چگلی کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے بدترین گنا ہے اور بدترین گنا ہونے کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں اکثر اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ای لحم کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو یقیناً تم ناپسند کرو گے اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو پیٹ پیچھے دوسرے بھائی کی برائی بیان کرنے کو بھی ناپسند کرو اس سے نفرت کرو اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے سے گوشت کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں مجھے بتایا گیا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں اور غیبت ہے کیا چیز بارہا آپ نے اس کی وضاحت سنی ہوگی ہم نے بھی کی پہلے یاد دہانی کے لیے دوبارہ سن لیجئے خود اللہ کے نبی سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پیٹ پیچھے اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا اس کی برائی بیان کرنا پیٹ پیچھے صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی باقی اس کے اندر ہو تو پھر کیا حکم ہے ہم میں سے اکثر کو یہ اشتباہ ہوتا ہے ڈبلو جب ان سے کہا جائے کسی غیبت کرنے سے, والے سے کہا جائے کہ ارے غیبت نہ کرو تو کہتے ہیں میں کچھ جھوٹ تھوڑا بولنا رہا ہوں باقی اس کے اندر یہ برائی ہے باقی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا تو صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر باقی اس کے اندر وہ برائی ہو تو پھر کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں اور پھر بھی تم اس کی طرف نسبت کرتے ہو تو یہ غیبت نہیں ہوگی یہ تو بہتان ہوگا اور یہ بھی جان لیں اللہ کے نبی کے ارشادات میں غور و فکر کرنے سے پتا چلتا ہے کہ زبان سے بھی غیبت حرام اور ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے سے بھی غیبت کرنا ہرام جیسے کوئی جا رہا ہے آنکھوں سے ایسا اشارہ کر دیا لوگ کرتے جسے وہ پسند نہیں کرتا یہ بھی غیبت ہے ہاتھ سے اشارہ کر دیا یہ بھی غیبت ہے سعید عائشہ صدیقہ کا اللہ النحا ایک دفعہ آقا کی خدمت میں حاضر تھی حضرت سفی رضی اللہ النحا کا ذکر آیا قد ان کا چھوٹا تھا حیرت عائشہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہاتھ, کی ہاتھ سے اشارہ کیا وہ جو اتنی سی ہے ہاتھ سے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو سارا دریا زہر بن جائے ان ہاتھ کے اشارے سے بھی تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جسے وہ پسند نہیں کرتی لیکن اسلام دین فطرت ہے الحمد للہ آپ سے بار بار کہہ کر رہتا ہوں دل کی گہرائی سے کہا کرے رسید بلّہ ربا مبن اسلام دینا بھی محمد النبیہ. میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں مجھے اللہ کے سوا کسی معبود کی ضرورت نہیں اسلام کے سوا کسی مذہب کی ضرورت نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کسی پیشوا اور کسی رہنما اور کسی مقتدا کی ضرورت نہیں اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے جائز تقاضوں کا لحاظ رکھا گیا ہے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غبت کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس کے بغیر پیارا نہیں ہوتا ہو تو اسلام نے بعض مواقع پر اجازت دی ہے جیسے خود اے تکریما سے بھی ثابت ہو رہا ہے فرما کہ بری بات الانیہ طور پر بیان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا اللہ من ظلم سوائے مظلوم کے مظلوم کو اجازت ہے جس پر ظلم ہوا وہ اگر اپنے ظلم کی داستان قاضی کے سامنے بیان کرے منصف کے سامنے بیان کرے حاکم کے سامنے بیان کرے کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کرے جو اس کو انصاف دلا سکتا ہو تو اس کے لیے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرنا یہ جائز ہے اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ مظلوم ایک ایسا فرد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بدعا سے بچو اتقیقت المظلوم مظلوم کی بدوآ سے بچو انا تحمل غمام مظلوم کی بدعا کو بادلوں کے اوپر اٹھایا جاتا ہے اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ کہتا ہے یقول اللہ وہ عزتی ان سور قبل میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تیرے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لوں گا میں تیری مدد کروں گا اگر یہ کچھ وقت بعد ہی صحیح لیکن بدلا ضرور لوں گا جسے کہتے ہیں اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ظلم نہ کریں ظلم کا بدلہ اللہ ضرور لیتے ہیں ہاں ہمارے ہاں عالم اسلام میں اکثر و بیشتر ظلم ظلم بہت ہوتا ہے حکومت کی سطح پر ظلم لیکن ظالم کبھی بے خوف نہ ہو کہ ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا انتقام لیا جائے گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی صحیح جو کچھ ہمارے ہاں ظلم ہوا یا ہو رہا ہے بالخصوص یہ لال مسجد کا سانحہ لال مسجد کے مظلوم بچے اور بچیاں ان کا انتقام لیا جائے گا ہاں یہ یقینی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا بدلہ نہ لیا جائے معصوم بچے یتیم بچے اور یتیم بچیاں تو مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے ظلم کی داستان ظالم کی پیٹ پیچھے بیان کر سکتے ہو اس کو برائی کر سکتے ہو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو اجازت دی جائے ہم کہہ دیں کہ تم پر ظلم ہوا تم اس کی پیٹ پیچھے کہیں بیان نہیں کر سکتے تو کہاں جائے گا وہ طاقتور ہے اس کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا اور پیٹ پیچھے ہم نے ویسی پابندی لگا دی تو کیسے اس کو انصاف ملے گا کیسے انتقام لیا جائے گا تو اس کو اجازت دی گئی اسی طریقے سے اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے رشتے کے بارے میں مشورہ کرتا ہے فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں ہم جانتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے تم صاف صاف بتا دو ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کوئی شخص کسی سے مل کر شراکت داری سے کاروبار کرنا چاہتا ہے ہم سے مشورہ کرتا ہے فلاں سے کاروبار کر لوں شراکت ہم جانتے ہیں وہ شخص اچھا نہیں ہے چور ہے خائن ہے بھی ہے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم کھلم کھلا بتا دیں واضح طور پر بتا دیں وہ شخص اچھا نہیں ہے مشورہ جب کیا جائے تو شریعت کیسی ہے پوری امانتداری کے ساتھ سچی بات کر دو جھوٹ نہ بولو اجازت دی شریعت نے اسی طریقے سے کسی کے شرط سے بچانے کے لیے شرط سے بچانے کے لیے ہم برائی بیان کریں یہ بھی جائز ہے صحیح رہے شخص کا رضیلت رنہا تشریف فرما تھی حضور نے دور سے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ قبیلے کا خاندان کا بدترین شخص ہے وہ قریب آیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کی ہر چائشہ کو بڑا تعجب ہوا جب دور تھا تو حضور کہہ رہے تھے بدترین ہے اور قریب آیا تو آپ نے نرم لہجے میں گفتگو فرمائی اس فرد حیث ایشا نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایشا وہ شخص بدترین ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنی پڑے میں نے جب کہا تھا کہ یہ بدترین ہے تمہیں بتانا چاہتا تھا تاکہ تم اس کے شر سے بچ سکو تم میری شریر حیات ہو ایسا نہ ہو کبھی اس سے دھوکہ کھا جاؤ اس کے شر سے بچانے کے لیے میں نے تمہیں بتا دیا اور جب قریب آیا تو میں نے نرم لہجے میں گفتگو کی اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے ربیع نے فرمایا کہ وہ بد لوگ ہیں کہ جن سے نرم لہجے میں ہم گفتگو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اچھے لوگ ہیں دیندار ہیں با اخلاق ہیں انسان ہیں بلکہ نرم لہجے میں اس لیے گفتگو کرتے کہ درندے ہیں حیوان ہیں ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں ان کی درندگی سے بچنے کے لیے ان کی حیوانیت سے ان کی شیطانیت سے بچنے کے لیے تو حضور فرمایا کہ وہ لوگ بدترین ہیں جن کی شر سے بچنے کے لیے انسان کو اپنا لہجہ بدلنا پڑے تو اپنی اولاد کو اپنی بیوی بی کو اپنے رشتداروں داروں کو اپنے دوست احباب کو کسی شخص کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اس سے بچ کر رہو اسی طریقے سے جو شخص الانیہ گناہوں میں مبتلا ہو خود نہیں باز آتا بد کردار ہے الانیہ طور پر شراب نوشی کرتا ہے الانیہ طور پر اب جا ہے کہ وہ تو خود اپنے عیبوں پر پردہ پوشی کی کوشش ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے ساری دنیا کے سامنے تو ہم نے بھی اگر کہہ دیا کہ یہ بدکار ہے یا یہ شرابی ہے جب کہ واقعی وہ خود کل خلن کھلا ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یہ بھی ریبت میں شمار نہیں ہوگا اور اس کی اجازت ہے اس طرح اگر ہم مفتی سے فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں تو مفتی کو پوری صورتحال بتانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا یہ جائز ہے تو یہ وہ مواقع ہیں جن میں شریعت ہمیں غیبت کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے شیطان بڑا تیز ہے بڑا چلاک ہے وہ ہمیں یہ کہے گا کہ تم جو برائی بیان کر رہے ہو مقصد اس کو بدنام کرنا نہیں ہے مقصد کو اس کی شر سے لوگوں کو بچانا ہے حالانکہ یہ مقصد نہیں ہوگا مقصد تو اپنے دل کے پھولولہ پھوڑنا وہ مقصد ہوگا اور اس کو بدنام کرنا اور تسکے لینا بعد لوگوں کو دوسرے کی برائیاں بیان کرتے مزاق ہے مزاق بڑا مزاق گنٹوں لگے رہتے اسی میں بالخصوص ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کی مجلس آرائی تو ہوتی ہی غیبت اور چگلی سے سب کی بات نہیں کرتا الحمدللہ نیک خواتین بھی ہیں اللہ سے ڈرنے والی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنے والی اور ذکر و تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والی بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی بھی ہیں فارغ بیٹھی ہیں تو غیبت شروع کر دی وقت گزارنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی وقت گزار رہے ہیں اور وقت گزارنے کے لیے کیا ہو رہا ہے دوسرے مسلمانوں کی قیمتیں اور چگلیاں اور برائیاں اور قیمتیں اور چگلیاں عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی برائیوں کو نہیں دیکھتے دوسرے کی برائیوں کو دیکھتے ہیں اپنی برائیوں کو نہیں ہمارا دین کہتے ہیں دوسرے کی دوسرے کی تو اچھائیوں کو دیکھو اور اپنی برائیوں کو دیکھو اور اگر تمہارے اندر واقعی اصلاح کا جذبہ ہے اصلاح کی تڑپ ہے تو پھر پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو تنہائی نے محبت اور پیار کے ساتھ اس کے سامنے خود بیان کرو اسے سمجھاؤ ارے بھائی تیرے اندر یہ کمزوری ہے چھوڑ دے باز آ یہ غلط بات ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے جیسے ہمارے آکا نے فرمایا کہ مومن المن مرآل مومن مومن کے لئے آئندہ ہے مومن مومن کے لیے آئندہ ہم جو آئندہ دیکھتے ہیں میں جب شیشا دیکھتا ہوں میرا شیشا مجھے بتاتا ہے یہاں بال بڑے ہوئے ہیں اور یہاں چہرے پر یہ داغ پڑا ہوا ہے یہ مجھے آئینہ بتاتا ہے تاکہ میں چہرے کی درستگی کر لوں تو آقا نے فرمایا کہ مومن کو بھی چاہیے کہ مومن کو اس کے عیوب بتا دے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور علماء کہتے ہیں آقا کی تشدح پر قربان جائیے آقا کی زبان پر قربان جائیے آقا کے انداز گفتگو پر قربان جائیے آقا نے کیا فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہیں علماء کہتے ہیں آئینہ جو ہوتا ہے وہ صاحبہ آئینہ کو تو بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا عیب ہے دوسروں کو نہیں بتاتا کہ اس کے اندر کیا ہے جو شیشہ ایک رہو شیشہ اس کو تو بتاتا ہے تیرے کہہ میں یہ عیب ہے گندگی لگی ہوئی ہے ائنا مجھے بتا دیتا ہے لیکن شور نہیں کرتا سب کو کہ ارے دیکھو دیکھو اس کے چہرے پر کیا ہے اینا شور نہیں کرتا تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ جس کے اندر عیب ہے اسے تو بتائے لیکن شور نہ کرے آؤ اسے دیکھو اس کے اندر کیا عیب ہے اور ہم اس کے برعکس کرتے ہیں جس کا عیب ہوتا ہے اسے نہیں بتاتے اور شور کرتے ہیں ساری دنیا میں ڈنڈورا بیٹ رہے اس کو بتا رہے اس کو بتا رہے لیکن اسے نہیں بتا رہے اور کھمالی کے گناہ کر رہے اور اس کو نیکی سمجھ رہے میرا مقصد کوئی برائی پھوڑا ہے برائی نہیں ہے میرا مقصد میں تو اصلاح چاہتا ہوں ارے اللہ کا بندہ اصلاح چاہتا ہے تو اس کے سامنے جا کر کر تنہائی میں اس کو سمجھا اشتہار کیوں دیتا ہے کتنی سخت بعید بیان فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے عیوب کو کھولتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو کھول دے گا اور جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور بھائی اگر کوئی کر رہا ہو غیبت تو بچنے کی کوشش کریں حت الامکان حت الامکان اگر اللہ توفیق دے ضرورت ہو تو صاف صاف ہی کہہ دیں ریبت کرنا مناسب نہیں ہے چھوڑو بھائی یہ, یہ, یہ سلسلہ چھوڑ دو صاف صاف ہی کہہ دے. لیکن بعض اوقات ہم مروت کے مارے ہوئے چپ رہتے ہیں چپ رہتے ہیں تو بات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں اگر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ صاف صاف اس کو ریبت جیسے گنا سے روک سکیں تو بات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں سیاست پر گفتگو شروع کر دیں آج کا پسندیدہ موضوع ہے ماشاء اللہ ہماری سیاست تو ویسے ہی ہے ہی ایسی کہ اس پر ہر کوئی گفتگو کر سکتا ہے جانتا کوئی بھی نہیں